اللہ والسلام علیہ وسلم وعنید سیجدہ برسلی و خاتم الانگیر اللہ وعالی احکام اسیلہ قوله فا انقیل قوله فا قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلامنا سریف کی تحقیق اسلام بےتون ایمان اللہ المراد المعتبر پیشہ گزشتہ سبر میں اتنی بات بیان ہوئی تھی دلائل سے اور یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ایمان اور اسلام دونوں ایک ہی چیز ان دونوں میں کوئی مغایرت نہیں ہے اگر کہیں پر کوئی مہارت کسی نے بیان کی بھی ہے تو وہ مفہوم کے اعتبار سے تو ضرور ہے لیکن مصداف کے اعتبار سے نہیں مفہوم کے اعتبار سے تو ممکن ہے, وہ سکتا ہے لیکن مصداف کے اعتبار سے ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے قرآن بزیر کیا بیان کی تھی کہ فاکر سے من, من المتمی اب اس پر ایک سوال ہے اور پھر سوال کا جواب سوال یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے قرآن مجید میں آتے ہے کہ کچھ جو بنو ایک قبیلہ تھا یہ جب رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ نے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا کہ تم یہ مت کہو کہ ہم ایمان لے آئے بلکہ یوں کہو کہ ہم اسلام لائے قالت الاعراب آمننا جہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے قل لم تؤمنو تے پیغمبر آکے لیجئے کہ لم تؤمنو تم ایمان نہیں لائے ولیکن تولو اسلمنا بلکہ تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے تم موبرس یہ کہتا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں میں فرق ہے اس لیے کہ ان لوگوں سے ایمان کی نفی کی گئی اور اسلام کا ان کے لیے اس بات کیا گیا اور ان کو کہا کہ اسلام ان کے لیے ثابت ہے کہ وہ مسلمان تو ہیں لیکن مومنہ نہیں قرآن مجید کی اس نقط سے یہ پتہ چلا کہ مومن اور مسلمان میں فرق ہے لہذا آپ کا یہ کہنا کہ ایمان اور اسلام یہ بات غلط میں آیا اسلام اس میں مومن اور مسلمان میں گویا فرق کیا گیا کہ ان لوگوں سے ایمان کی نفی کی لیکن اسلام کا سبک اس کا جواب یہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے جیسا پہلے گزر چکا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم اور ملزوم رہی بات یہ کہ اسلام کون سا معتبر ہے شریعت میں تو یاد رکھیے گا کہ شریعت میں وہی اسلام مع ایمان جو ہے نہیں ایمان ہے جو اور جو اسلام شریعت میں معتبر نہیں ہے خود کو اگر اسلام کہا گیا تو وہ لبوی معنی کے اعتبار سے کہا گیا ہے اور لبوی معنی اسلام کا کیا ہے صرف اور صرف اپنی حیثیت بنا لینا اپنی حالت بنا لینا تابیداری اختیار کر لینا ظاہری طور پر ان لوگوں سے جو ایمان کی نفی کی گئی اور اسلام کا ثبوت کیا گیا اور اسلام ان کے لیے ثابت کیا گیا تو اسلام کو حقیقی معنی میں مصداق اور مخون کا اعتبار نہیں بلکہ صرف اور صرف لبئی مانا کے اعتبار کا مسلمان کہا گیا کہ یہ لوگ صرف اور صرف مال اور کو لینے کے لیے ان لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ ہم اسلام لے آئے صرف اور صرف مال اور کو حاصل کرنے کے لیے حالانکہ یہ لوگ دل سے ایمان نہیں لائے ہیں ظاہری طور پر ان لوگوں نے اس بات کا اظہار کیا اور رسول اللہ علیہ وسلم کی تعبیداری کا اظہار کیا حالانکہ ان کا ایمان اور ان کا اسلام وہ نہیں تاکہ جو شریعت میں معتبر ہو اب ان کو جو مسلمان کہا گیا یا ان کے لیے اسلام کا اس کیا گیا وہ صرف اور صرف لکڑی مانا کا اعتبار سے تھا ورنہ وہ بڑا اسلام نہیں تاکہ جو شریعت میں قابل قبول ہو اگر وہ بڑا اسلام ان میں ہوتا تو جو شریعت کے یہاں قابل قبول ہوتا وہ تو ہے ایمان ہوتا پھر تو ان سے ایمان کی نفی کرنے کی ضرورت نہیں تھی لہٰذا اس آیت کے اندر جو اسلام کو ان کے لیے ثابت کیا گیا وہ وہ اسلام ہے جو صرف اور صرف ربوی معنی کے اعتبار سے ہے نہ کہ اطلاعی معنی کے اعتبار سے اور نہ وہ اسلام کو جو شریعت میں معتبر ہے اور جو شریعت میں مطلوب ہے جواب سمجھ میں آیا دوسرا سوال حضرت جبھیل امین آئے سے جب صحابہ کرام کو اور دیگر مسلمانوں کو احکامات سکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ سائل کر رسول اللہ وسلم سے جواب پوچھیں تاکہ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو جبریل نے سوال کیا, رسول اللہ وسلم سے کہ اسلام کیا ہے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبول نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں وہ تو رمضان و تو جلدی جنہیں سطح پہ لے سبھی اب آپ علیہ السلاۃ وسلام کا اسلام کے بارے میں یہ کہنا کہ تو گواہی دے دے یعنی زبانی اقرار کر لے اور اعمال کر یعنی اعضاء و جوار کیا زک دے نماز پڑھ حج کر ان چیزوں سے پتہ چلا کہ یہ اسلام تو یہ ہے یعنی اقرار بال نسان اور عمل بال یہ تو اسلام ہے اور آپ پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ایمان کیا ہے تصدیق کے قلب کا نام ہے تو اس حدیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام اور ایمان میں فرق ہے کہ ایمان تو تصدیق کے قلبی کا نام ہے اور اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کیا ہے اقرار عمل بالارکان کا نام ہے اس حدیث سے بھی پتا چلتا ہے کہ ایمان اسلام نے پرد اس کا بھی جواب دیا گیا نہیں ایمان کو اور آئین اسلام کو بیان نہیں کیا گیا بلکہ آپ علیہ السلام نے اسلام کی علامت اور اسلام کے ثمرا کو بیان کیا ہے اسلام کی اور ایمان کی علامت کو اور اسلام اور ایمان کے ثمرات کو بیان کیے انسان کے ایمان اور اسلام کی علامت کیا ہے کہ وہ اقرار بھی کرے ورنہ اگر کوئی شخص صرف اور صرف تصدیق کرتا ہے لیکن ظاہر اقرار نہیں کرتا تو ہمارے یہاں ظاہر طور پر وہ عند تو مومن نہیں ہے لیکن عند اللہ ہو سکتا ہے اس لیے مومن ہونے کی اور مسلمان ہونے کی علامت یہی ہے کہ یہ وہ اقرار کرے اور پھر جو مومن ہو جائے گا تو اس کے میں صحیح ہے اسلام اور ایمان کے ثمراٹ میں صحیح ہے کہ وہ یہ اعمال کرے زکاة دے نماز پڑھے روزہ رکھے حج کرے یہ اس کے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر عین ایمان اور عین اسلام کو بیان نہیں کیا بلکہ ایمان اور اسلام کی علامت کو بیان کیا ہے اور اسی طرح اس کے ثمراٹ کو بیان کیا اور اس پر پھر ایک اور حدیث بیان کی کہ جیسے وقت عبد الفیس کہ کچھ لوگ ایک وقت اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم جانتے ہو کہ ایمان کیا ہے جانتے ہیں پھر آپ علیہ السلات نے ان کو بھی یہی کہا شہادت محمد الرسول اللہ وسیع رمضان وہ انص وغیر آپ اللہۃ و نے ان کو بھی ایسا ہی جواب دیا ایمان کے بارے میں ان کو ایمان بتاتے ہوئے تو مطلب یہ تھا کہ یہ ایمان کی علامات ہیں اگر کوئی شخص اقرار کرے یا وہ نماز پڑھتا ہو سکا دیتا ہو حج کرتا ہو تو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ کیا ہے مومن ہے تو یہ اسلام اور ایمان کے ثمراط ہیں ورنہ عین ایمان اور عین اسلام کیا ہے وہ تصدیق ہے کی ہے لہٰذا حدیث سے بھی یہ پتا نہیں چلتا کہ ایمان اسلام میں فرق ہے بات نہیں آتی ہے کہ ایمان اور اسلام دونوں کیا ہیں ایک ہی کوئی فرق نہیں ہے اور اس کا پتلتا ہے کہ آپ علیہ نے دوسری حدیث میں ایک جگہ پر فرمایا کہ ایمان کے کتنے شعبے ہیں ستر سے بھی زیادہ شعبے ہیں قول لا الہ الا اللہ کہ اس کا سب سے اہم شعبہ راستے سے تکلیف کو دور کرنا اس سے پتا چلتا ہے کیا ہم یہ کہہ دیں گے کہ بھئی یہ ایمان ہے؟ نہیں بلکہ یہ تو ایمان کے ثمرات ہیں یہ ایمان کی علامات ہیں نہیں ایمان دیکھیے کتاب کے علاقہ سے اگر یہ سوال کیا جائے یہ کہا جائے تو آمنا دیہاتیوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے آپ کہہ دیجیے کہ تم مت کو ہو کہ تم ایمان لائے لیکن تم یہ کہو کہ ہم اسلام لائے تحقق اسلام یہ آیت مبارکہ اور یہ نہ سری ہے اسلام کے ثابت ہونے میں بدون ایمان ایمان کے عدم ثبوت ایمان ثابت نہیں ہے لم تک مینو والن قلو اسلم لیکن اسلام کے اس سوال ہے بولنا ہم اس کا جواب دیں گے المراد ان الاسلام المعتبر فشر علاج جو شرائط ایمان اسلام جو شریعت کے اندر معتبر ہے وہ وہ ہے کہ جو ایمان کے بغیر نہیں پایا جاتا وہ فی آیت بیمان الانقیاد الظاہر من غیر انقیاد الباطن اور جہاں تک بات ہے بارشہ میں تو کہتے ہیں کہ آیت کا جو مراد ہے دیمان الانقیاد الظاہر صرف ظاہری طاری کے معنی میں ہے من غیر انقیاد الباطن باطنی تابے مراد نہیں ہے باطنی تابے مراد نہیں شہادت مینغیر تصدیق ان کی باب کی یہ اس درجہ میں اور اس مرتبہ میں ہے کہ کوئی شخص زبان سے تو اقرار کرے لیکن دل میں اس کا ایمان نہ ہو لہٰذا ہمارے نزدیک وہ شخص مومن نہیں ہے کہ جو صرف زبان سے اقرار کرے لیکن دل سے تحصیق اس کی نہ ہو تو یہ لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ ظاہری طور پر صابداری اخیار یہ دی اس ماہر مال غنیمت کو لینے کے لیے ان کے دل میں ایمان نہیں تھا فَإِن فِيلَ دوسرا سوال اگر یہ سوال کیا جائے اگر یہ کہا جائے قولو علیہ السلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ جب جب پوچھا تھا کہ مل اسلام اسلام کی اللہ کی اللہ معبود نہیں محمد رسول دے نماز پڑھے رمضان, رمضان کے روزے رکھے راستے کی یعنی سفر وغیرہ کی طرف اس کے خرچے کی طرف دلیل اب یہ سوال ہے کہتے یہ حدیث دلیلام لط تصدیق القلبی کیا اسلام کیا ہے نام ہے اعمال کا اب کہ رسول اللہ نے کیا سب کچھ لط تصدیق القلوی اسلام تصدیق قلبی کا نام نہیں ہے بلکہ کس کا نام ہے اعمال کا اور آپ پہلے بتا کے آ چکے ہیں کہ ایمان نانا سرجی کے کلبی کا تو جب ایمان سبزی کا کلوی ہوا اور اسلام اعمال ہوا تو دونوں میں مغایرت ہو گئی قلنا ہم کہیں گے المراد ثمرات علامات مراد کیا ہے اسلام کے ثمراط اور علامات ہیں کوئی زبان سے اگر انخار کرے گا تو یہ علامت ہے اسلام کی کہ وہ مسلمان ہے اور اگر کوئی اعمال کرے گا تو ہم کہیں گے کہ یہ اسلام اور ایمان کے ثمراٹ ہیں کا کما خال علیہ السلاۃ وسلام اب یہ خود مجید یعنی نشارے جواب میں ایک اور حدیث ذکر کرتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو تو سچ اس کا مطلب کہ اس جگہ میں بھی ایمان اور اسلام یہی یہ ہوگا ورنہ فرق ہو جائے گا دیکھیے کما قال علیہ آپ قوم سے وفد علیہ جو وفد کی صورت میں آئے تھے آپ علیہ الصلاۃ وسلام کے پاس وفد الفل یعنی آپ پر داخل ہوئے تو کون سا وقف تھا وقت اچھا جی. کیا تھا؟ مل ایمان آپ مل ایمان کیا ہے؟ بات معبود نہیں ون نماز قائم کرنا دینا سیام رمضان تو ابوت میں اسی طرح کے, یہ والا فرمان آل ایمان کے, ایمان کے ستر شعبے ہیں آعلا قول اللہ اللہ اللہ سب سے اعلیٰ جو ہے وہ لا تریف تک چیز رفتے سے دور کرنا اب اگر ایک شخص دل سے بھی تصدیق کرے اور ساتھ میں اقرار بھی کرے تو صحیح ہے اس آدمی کے لیے وہ یہ کہے کہ أنا مؤمن میں کیا ہوں مومن. اب ان تمام حدیث سے پتہ چلا کہ جن چیزوں میں ایمان اور اسلام کے بعد اعمال یا اقرار باللسان کو ذکر کیا تو مراد علامات اور سمرات ہیں عین اسلام کو نہیں بتایا گیا اسلام اور عین ایمان تصدیق ہی کا نام ہے دونوں ایک دوسرے سے جدا کبھی بھی نہیں ہے وحیدہ میں نے لحاف جب بندے سے پایا جائے اب تصدیق دل قلبی تصدیق بھی, بھی وقت اقرار اور زبانی قطار بھی تو سر اس بندے کے لیے جائز لوگ کیا یہ وہ یہ کہ میں پکا مومن ہوں ایمان ہو اب جائے گا کہ وہ اپنے آپ کو مومن کیونکہ ایمان اس کا سادت ہے بڑا یہ پورا ان شاء اللہ یہ ایک الگ بحث ہے اس پر انشاء اللہ تعالی پھر کریں گے مومن